السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہانی زبانی کے پیارے پیارے ساتھیوں خوش آمدید آج ہم لائے ہیں چھوٹے بچوں کے لیے ایک خاص کہانی عنوان ہے چڑیا کا بچہ چڑے اور چڑیوں کی کہانیاں ایسے ہی بچوں کو بڑی پسند ہوتی ہیں اس کہانی کو آپ کے لیے لکھا ہے فریدہ چودری نے چڑیا چند کرو مجھے نیند آ رہی ہے میاں چڑیا نے تاریخ میں مصروف ہے میں کیسے خاموش رہے بھی دانا چگنے کا وقت یہی ہے آپ بھی آئے اور موٹے موٹے کیڑے مکوڑے کوئی کھنکھجورا ہی لے آئے ننا بچہ منہ کھولے بیچڑیا جب تک تم منہ میں دانا ڈالتی رہو گی یہ کیوں اڑے گا اب یہ ننا نہیں چڑا بن گیا ہے چڑیا نے کچھ جواب نہ دیا اور दाना چگنے اڑ گئی چڑا پھر سے سو گیا اور چڑیا کا بچہ گھونسلے سے چونچ باہر نکالے چون چون کرتا رہا چڑیا نے تین انڈے دیئے تھے اور تین بچے نکلے دو تو پچھلے ہفتے اڑ گئے تھے مگر یہ بچہ ابھی گھونسلے میں ہی تھا چڑیا کا گھونسلہ جس درخت پہ تھا اس کے نیچے ایک ندی بہتی تھی ندی کے پانی میں کئی مچھلیاں تیرتی نظر آتی تھی ایک ننّی مچھلی نے پانی سے سر نکال کر نن نے چڑے کو آواز دی تم نیچے کیوں نہیں آتے آو مل کر کھیلتے ہیں اونچ نیچ کا کھیل بہت مزہ آئے گا تم پتھروں پر او میں پانی میں تیروں گی دونوں دوڑ کا مقابلہ کریں گے دیکھیں گے کون زیادہ دوڑتا ہے ننہ چڑھا بولا میں نیچے کیسے آؤں میں توڑنا نہیں جانتا میں بھی چھوٹا ہوں تم چھوٹے ہو ننی مچھلی ہنس دی اور پانی میں خوب چھینٹے اڑائے پھر سر نکال کر بولی تم اچھے خاصے بڑے ہو پر بھی نکل آئے ہیں تم اڑ سکتے ہو ہمت کرو نی مچھلی میں ڈڑتا ہوں ننّی مچھلی نے پھر غوطہ لگایا چھینٹ اڑایا اور خوب ہنسی ننا چڑا شرمندہ ہو گیا اچھا ننّی مچھلی یہ بتاؤ تمہیں تیرنا کس نے سکھایا تھا کمال ہے ننّی مچھلی نے کہا مچھلی کے بچے کو تیرنا کون سکھائے گا بس खुद ब तैरने लगी कभी डूबती नहीं हो नहीं तो कभी नहीं और तुम्हें डर भी नहीं लगता भला वो क्यों मगर मैं तो डरता हूँ घोसले से निकला तो पानी में गिर कर डूब जाऊँगा नन्नी मछली फिर हंसी नहीं डूबोगे तुम पर तो फैलाओ तुम किनारे पर उड़ना एक पत्थर से दूसरे पर और दूसरे से तीसरे पर मैं पानी में तैरूँगी چڑیا کا بچہ کھیلنا تو چاہتا تھا مگر گھونسلے سے باہر نکلنے سے گھبراتا تھا ڈرتا تھا کہ کہیں گر ہی نہ جائے اچھا ایسا کرتا ہوں ننی مچھلی چڑیا کے بچے نے کہا میں آہستہ آہستہ شاخوں سے نیچے اترنے کی کوشش کرتا ہوں مگر اڑوں گا نہیں اڑنا بہت مشکل ہے تم خیال رکھنا کہیں گر نہ جاؤ پانی میں گرا تو تم نکال لو نا ابھی ہمت ہی باندھ رہا تھا کہ ایک سوال اور ذہن میں آیا ننی مچھلی زمین اس درخت سے کتنا دور ہے ارے ن... ننھے چڑے کیا جغرافیہ کے امتحان دینے جا رہے ہو بس گھونسلے سے شاخ پر آ جاؤ نن چڑے نے بڑی احتیاط سے گھونسلے سے پنجہ باہر نکالا کہ شاخ پہ اٹک جائے مگر یہ کیا بجائے شاخ کے پنجے ہوا میں تھے نیچے کی طرف تیزی سے گرنے لگا تو آنکھیں بند کر لی مگر پر تو خود بخود کھل گئے پنجے بھی پھیل گئے اور ہوش تب آیا جب وہ پتھروں سے ٹکرایا ارے واہ ننّی مچھلی نے تالی بجائی کیا خوب اڑان بھری ہے ننھے چڑے تم تو بہت بہادر ہو چلو اب کھیلتے ہیں تم پتھروں پر اڑو میں پانی میں تمہارے پیچھے آتی ہوں مگر میری اماں ننھے چڑیا نے گھونسلے کی طرف دیکھا وہ مجھے ڈھونڈ رہی ہوں گی ڈھونڈنے کی کیوں پلٹ کر دیکھو وہ تمہیں دیکھ رہی ہے اس کے اماں ابا دونوں اپنے بچے کی پہلی اڑان پر خوش ہو رہے تھے اماں چڑیا کے منہ سے شاباشی کے نغمے پھوٹ رہے تھے اور ابا چڑا بھی پر پھیلائے اسی کی جانب آ رہے تھے اماں چڑیا خوشی سے گا رہی تھیں انہوں نے خوشی خوشی اس کے منہ میں دانے ڈال دیے مگر اب تو وہ خود بھی مزے مزے کے کیڑے مکوڑے چن کر کھا سکتا تھا ننّی مچھلی یہ منظر دیکھ کر اس قدر خوش ہوئی کہ پانی کے چھینٹے اڑاتے ہوئے دور تک تیرتی چلی گئی اور یہاں ہوئی ہماری آج کی کہانی ختم کل آئیں گے ایک اور نئی کہانی کے ساتھ اور اگر آپ نے کوئی خاص کہانی سننی ہے تو مجھے بتائیے گا اللہ حافظ